أعوذ بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وقعا آلك وأصغابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبي الله وعلی کا کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جس نے مجھ پر صبح, مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی حبیب صلی اللہ تعالیح میٹھے میٹھے سامع بھائیو فقر و غربت باعث سعادت ہے نہ کہ باعث آفت غریبوں مسکینوں کے آخرت میں مزے ہوں گے کہ مالی عبادات جیسے زکا فطرہ حج وغیرہ کے متعلق پوچھ گچھ سے مامون یعنی امن میں ہوں گے کیونکہ یہ احکام مالدار مالدارو صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے ہیں بروز محشر جبکہ مالدار بارگیر پروردگار میں اپنے مال کے متعلق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے ادھر نادار مسلمان اللہ عزوجل کی رحمت و مشیت سے داخلے جنت ہو رہے ہوں گے اور یوں جنت میں فقیروں اور غریبوں کا داخلہ امیروں سے پہلے ہوگا جیسا کہ حضرت سیدنا ابو رحدار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم اوف الرحیم علیہ افضل و والتسلیم کا فرمان دل نشین ہے مسلمان فقرہ اغنیا سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ آدھا 500 پانچ سو سال کے برابر ہوگا سلبیب صلی اللہ تعالی ڈستہ میں بھائیو یہ سب فضائل اس غریب مسلمان کے لیے ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرے ہر وقت جمعے مال کے چکر میں پڑا رہنے والا امیروں امیروں اور ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر دل جلانے یا حسد کی آفت میں مبتلا ہونے والا مفلس و نادار جو اپنی غربت پر صابر نہیں وہ بیان کردہ انعام کا حقدار نہیں اور اگر بدقسمتی سے بے صبری میں مزید آگے بڑھ گیا تو پھر ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے بس ناداروں اور مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ اجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان آفاتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا رہا ہو اور گلا شکوہ بےصبری اور غربت و مصیبت کو حرام ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بن جائے حضرت سید امام محدث ابن جوزی الحمت اللہ کبی کہتے ہیں محتاجی یعنی تنگ دستی ایک مرض کی مانند ہے جو اس میں مبتلا ہوا اور صبر کیا وہ اس کا آجر و سماپ پائے گا اس لیے محتاج و غریب افراد جنہوں نے اپنے فخر و غربت پر صبر کیا ہوگا امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے رہیں سادہ تھوڑی سی روزی پر رہیں سب شاد گھر والے شہ تھوڑی سی روزی پر ہٹاؤ دولتیں سبرو کنا سن لو سن لو لو سن علیہ وسلم, صلو اللہ علیہ وسلم, صلو اللہ علیہ وسلم